يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدَ فَازَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله استميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما محترم سامعین دین، نوجوان ساتھیوں یہ صورت الفرقان کی میں نے ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے جن انعامات اور اپنی رحمتوں کا بار بار تذکرہ کرنے اور بار بار ان پر غور فکر کرنے کا حکم دیا ہے ان چند علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ زمین ہے جس پر ہم لوگ آباد ہیں جس زمین پر ہم چلتے ہیں جس زمین پر ہم گھومتے اور ٹہلتے ہیں جس پر اپنے ہم مکان بناتے ہیں اور جس پر ہم گزارا کرتے ہیں ہماری زندگی جس زمین پر گزرتی ہے یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے رب العالمین فرماتے ہیں تقریباً ہر جمعے کو سنتے ہیں افلا ابلی کئی فخولی قت و الا سما کئی فروخیت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ وَإِلَى الْأَرُضِ كَيْفَ <سُتِحَتْ> کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں افلا اندر <خُلِكَتْ> کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کو جس پر سوار ہوتے ہیں جس پر اپنا سامان لا دیتے ہیں یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہیں کیا کبھی اس اونٹ پر انہوں نے غور کیا کہ کئی فخول اللہ نے اس کو کس طرح سے کیسے پیدا کیا ہے وہ لما کئی رُفِعَتْ کیا یہ لوگ آسمان کو دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے آسمان کو بنایا کتنا بلند بنایا اور کمال بغیر عمد کسی ستون کے بغیر آسمان کو دیکھ لو کوئی مخلوق ایسا آسمان ایسا آسمان نہیں بنا سکتی کہ اتنی بڑی مخلوق ہو اتنا بڑا آسمان اور اس میں کہیں کوئی ستون نظر نہ آئے یہ معمول اسی چھوٹی سی جگہ میں مسجد بنی ہے۔ اس مسجد کو بھی چار دیواری کے ساتھ ساتھ اس کی چھت کو باقی رکھنے کے لیے چار ستون لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آسمان کا معاملہ ہے ویل السما کیفر رفعت۔ یہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کئی فروفیت ہم نے آسمانوں کو کس طرح سے بلند کیا ہے اور فرمایا بغیر ابد ترونھا اور بغیر کسی ستون کے اپنی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے ہیں یہ وی لل کئی ان بڑے بڑے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے ان کو ایک جگہ پر گاڑ دیا ہے جو کبھی ہٹتے نہیں پھر آخری چیز <سؤال> وئی <وَيْلَ> کئی <الْأَرُضِ كَيْفَ سُتِحَت> اس زمین پر غور نہیں کرتے ہم نے کیسے اس کو مستح بنایا ہے ہم نے چلنے پھرنے کے ایک ہموار بنایا ہے اور اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں نہ تو ہم نے زمین کو اتنا سخت بنایا کہ یہ چل نہ سکے اس پر اور نہ اتنا دلدل اور نرم بنایا نہیں بنایا کہ اگر یہ چلنے لگے تو اس میں دھس جائے نہیں ہم نے بڑی اچھے انداز سے زمین کو بنایا اللہ جالا کمل ارودا محدا اللہ جالا کمل ارو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے کتنے اطمینان کے ساتھ چلتے ہو پیدل چلتے ہو سواریوں پر چلتے ہو بڑے بڑے وزن اٹھانے والی سواریاں چلتی ہیں اس پر لیکن دھستے نہیں ذرا دیکھو یہ سب اللہ رب العالمی کی نشانیاں ہیں اسی لیے ہمیں بار بار اس بات پر غور کرنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں اس زمین پر ہمیشہ اپنی توجہ اللہ تعالی کے اس انعام کو نعمت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچاننے اللہ رب العالمین کے کمال کو پہچاننے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے افلا انگرون کی فخلقت وحیل فروفیت ویل جیوالی فروسبت ویل عرضی کئی فصت کر دکھا جب اس زمین کو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ فی سو بول اللہ الکم اے لوگوں ہم نے اس زمین کو مستح بنایا ہموار بنایا و جال رقم فی اور اللہ رب العالمین اس زمین میں تمہارے لیے بہت سارے راستے بنا رکھے ہیں راستہ جو ہم چلتے ہیں یہ جو راستے بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے راستوں کو بنانے والا میں ہوں راستوں کا مالک میں ہوں راستے میں نے بنائے ہیں اللہ دیارا رقم الردا محدا اللہ وہی ہے اسی رب کی اسی ایک رب کی عبادت کی طرف تم کو دعوت دی جا رہی ہے اور اسی کی توحید کی طرح تم کو بنایا جا رہا ہے جس نے زمین کو ہموار بنایا اور جال رقوم فی ہاپ اور پھر اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے کیوں لال رقوم تاکہ <دُون> تا تم اپنی روزی روٹی اور مقصد والی جگہ پر آسانی سے پہنچ سکو کسی کو ابو زبی جانا ہے کسی کی ڈیوٹی سے بجالی ہے کسی کے رسل خیمہ ہے کسی کو خوجہ جانا ہے کسی کو سید جانا ہے اللہ اکبر آپ جہاں بے چہمی طرح دیکھیں اس میں کتنے افراد ہیں کہ ان کی روزی روٹی ان کے کاروبار اور ان کی منزلیں ان کے رہنے سہن کے انتدامات اللہ نے کہاں کہاں کیا ہے اگر راستہ نہ ہو تو کوئی انسان نہ اپنی نوکری پر پہنچ سکتا ہے ڈیوٹی پر اور ڈیوٹی پر چلا گیا ہے تو اپنے مندر مقصود پر نہیں آ سکتا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ اللہ تعالی کی نشانی ہے اللہ رقم اللہ ردا مہنا رقم فی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو چلنے کے لائق بنایا اس پر چل سکو اور پھر اسی زمین پر جال لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا سو راستے اس نے تمہارے لیے بنا لال تمہیں تہ جانا ہے آسانی سے وہاں تک پہنچ سکو یہ راست زمین اللہ کی نعمت اور زمین پر جو راستہ ہم چلتے ہیں یہ راستے بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے فرمایا وہ جال رقم فی اسی لیے حضرت یہاں سے جانے کے بعد کبھی موقع ملے تو آپ حضرات زیادہ انتیسویں پارے میں سورہ نوح کا مطالعہ کریں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام سامنے اپنی قوم کو جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیا اور دعوت دینے میں جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے محدانیت کے درائل پیش کی اور جن انعامات کا تذکرہ کیا اسی میں سے ایک یہ بھی ہے اے میری قوم کے لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے اور ہموار تمہارے لیے کر دیا ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے بہت سارے راستے نکال دیئے ہیں. اس یہ اللہ تعالیٰ کیمعہ پڑھنے آیا ہوا ہے اس کا گھر کہیں اور ہے آج جمعے کا دن ہے صبح سے ڈیوٹی پر کہیں اور جانا ہے آفس اس نے کہیں پر آیا ہے اور کاروبار اس نے کہیں شروع کر رکھا ہے لیبروں کہیں اور رکھا ہوا ہے ایک آدمی ذرا سوچے کتنے راستے کی ضرورت ایک آدمی کو ہے یہ سارے راستے اللہ تعالی میں نے بنایا ہمارے کوئی بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس انجینئر بہت اچھے اچھے ہیں انہوں نے راستے بنائے سوال یہ انجینئر کو کس نے پیدا کیا انجینئر کو یہ عقل اور سمجھ کس نے ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں برانے والا انسان ہے لیکن وہ اللہ کم عالم تکنتا عالم وہ المل اے اللہ ہی کی ساتھ ہے کہ انسان کو وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے جو انسان اپنے سے معلوم نہیں کر سکتا ہے اللہ اس کے پیچھے بھی اللہ رب الع کا کمال اللہ رب العالمین کی قدرت ہے تو میرے بھائیو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین پر راستہ چلنے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں اور اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ آداب اس کے مقرر کیے ہیں اس کے کچھ احکام ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے جو کامل بھی ہے اور شامل بھی ہے اس میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی نقص ہے اور نہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کیا ہو جب اتنی بڑی نعمت زمین ہے اور زمین پر راستے چلنا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں راستے کے بہت سارے آداب اور حکام بیان کیے تاکہ ان آداب اور حکام کو کی پابندی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا اس نیپل پر شکر کر اللہ ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے اور جہاں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن گیا اور جہاں ہم نے شکر گزاری شروع کر دیا پھر اللہ رب العالمین کا اعلان ہے اعلان ہے رب تم کو کیا ان کا تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور تم کو نعمتوں سے نوازیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالی کا عذاب بڑا دردناک ہے شکر ادا کرو رب العالمین نے اس راستے پر چلنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ایک دو ادب تو ہے بڑا اہم ادب جو قرآن پاک سورت فرکار کی آیت میں بیان کیا گیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کالو سلام اللہ تعالی کے محبوب بندے اللہ تعالی کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں یمشور علی الارض زمین پر چلتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں سکون کے ساتھ چلتے ہیں وقار اور عزت کے ساتھ چلتے ہیں اس زمین پر وقار کے ساتھ اپ چلیں عزت کے ساتھ چلیں نگاہیں نیچی ہوں اور چلنے سے انداز الگ رہا ہو دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ واقعی کوئی اللہ تعالی کا نیک بندہ اور اللہ تعالی کا محبوب بندہ کو رہا ہے چال چلن سے انسان جا رہا ہے اسی لیے شات اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں اللہ دنیا میں تو بہت بندے ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں اللہ دین ادارو کے اللہ ہو کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے یہ سب سے محبوب انسان ہوا کرتا ہے اور اسی وقت حاصل ہوگا جب انسان زمین پر چلے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کو اللہ تعالی کی نعمت اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک قدم بھی ہم کو زمین پر نہ چلنے دے آخر قارون نے جب اترانا شروع کیا قارون نے جب گمن کیا اسی زمین پر چل رہا تھا اپنے قبر اور غرور میں آ کر کے اسی زمین پر چلہ آتا کرتا ہوا اللہ رب العالمین نے فخصفنا بهی وبدارہی الارض خارون اور اس کے محل اور خارجانے سمیس زمین میں دسا دیا اور قیامت تک بدبخت زمینی کے اندر دستا جا رہا ہے یہ زمین جیتے ہیں آئے دن آ رہے ہیں آئے دن زلزلے کی خبر سنتے ہیں اسی زمین پر ایسے کیسے اداب آتے ہیں اس لیے انسان جب زمین پر چلے تو بےکار کے ساتھ عزت کے ساتھ نگاہیں نیچی ہو اور شرافت اور اطمینان کے ساتھ چلے یہ اللہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے اس زمین پر چلو تو خوب بےکار کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ چلو دوسرا ادب بیان کیا گیا خاطر کالو سلامہ جب ان کی اے کسی جاہل سے پڑ جاتی ہے کوئی بد دماغ ہر دماغ، جاہل جہارت کرنے والا انسان جب اس سے کہیں مٹ ہو جاتی ہے اور وہ بدتمیزی پر آمادہ ہوتا ہے بدکلامی پر آمادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر والا انسان شریف انسان کہہ دیتا ہے کالو سلاما سلام کہ گزر جاتا ہے اور اس کے منہ نہیں لگتا زمین پر ہو کر کے لڑتا بھی نہیں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں حضرت لکمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اس زمین پر انسان کیسے چلے لکمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی سورکمان کے اندر تمام وسیعوں کا تذکرہ ہے ان وسیعتوں میں سے ایک وسیع یہ بھی تھی میرے پیارے بیٹے اے میرے پیارے بیٹے جب تم زمین پر چلنا اور راستے پر چلنا وقت صدفی مشیے کا تو اپنی چال کو متوسط درجے کی رکھنا نہ تو اس طرح سے چلنا کہ بیمار تم ہو اور نہ تکبر کے ساتھ چلنا اڑا بھاگتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلنا خوب اطمینان کی چال شرافت کی چال چلنا اللہ رب العالمین نے قران پاک کے اندر ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے جو اللہ تعالی کی دی زمین پر اکر کر کے چلتے ہیں تکبر کے ساتھ چلتے ہیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہوئے لوگوں کو ستاتے ہوئے اور لوگوں کو پریشان کرتے ہی یہ جو چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے پاک کے اندر بڑی سختی کے ساتھ بنا کیا فرمایا ولا تمش فیل ارض مرھا خبردار اس زمین پر اترتے ہی بے نہیں چلنا اس زمین پر اتراتے ہی بے راستہ نہیں چلنا زمین پر چلنا اور راستے میں چلنا تو تمادو ان کے ساری کے ساتھ چلنا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تو کتنے بھی اکل کر کے چلے گا کتنی بھی تک کتنا بھی تراتے ہی ہوئے چلے گا لیکن نہ تو اکڑ کر کے چلنے سے پہاڑ سے لمبا ہو جائے گا ات بڑا ہوگا پہاڑ تو سے نیچے ہی رہے وہاں سے تو نیچے ہی رہے گا کس قدر اللہ رب العالمین نے فکر کر کے چلنے والے ادرا کر کے چلنے والوں کو اللہ تعالی کی زمین اور اللہ تعالی کے بنا ہی راستے کو غلط استعمال کرنے والوں کو کس طرح سے اللہ تعالی نے ادب سکھلایا خبردار اللہ تعالی کے بنا ہی راستے پر اللہ تعالی کی کی ہوئی زمین پر اگر تو چلنا کپور کے ساتھ نہیں چلنا ہی ہوئے نہیں چلنا کیوں تیرے اندر اتنی تر نہیں ہے کہ اکڑ کر کے چلے تو زمین کو تو فار سکے یا کتنا بھی اکڑ کر کے چلے گا تو آسمان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا زمین کو نہ تو فار سکتا ہے اپنے قدموں سے اور نہ تو آسر نہ تو بہار کے برابر لبہ ہو سکتا ہے تیری حیثیت کیا ہے کہ اللہ دا تعالیٰ کی دیئے ہی وے راستے اللہ کی مناہی بھی زمین پر اکڑ کر کے اتراتا ہوا چلے میرے آئیو اندھار عالمین نے آپ کو بہولاً تو زمین کیا زم اور زمین آتا راستے ہموار کیے پھر ان راستوں پر اللہ رب العالمین نے راستوں کے ہمارے راستوں کے ہمارے اوپر حقوق مقرر کیے بڑی اہم چیز ہے ایک مرتبہ صحیح مسلم کے حدیث ہے ابو برزا الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے کے یا رسول اللہ اللہ اکبر کس قدر اس زمین کے حقوق ہیں اور کتنی توادو کتنے ان کے ساری اور آجدی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی وکار اور منان کے ساتھ اس زمین اور اللہ تعالیٰ کے بنائے راستوں کا استعمال کرنا ضروری ہے نبی رہے سراب شام کے پاس ابو بردا اسلم اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتا نہیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے میں آپ کے بعد باقی رہوں یا میرا میرا انتقال ہو جائے آپ باقی رہیں سوال کا انداز لگے یا رسول اللہ مانا دونوں کو بھی ہے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی لیکن یہ پتا نہیں آپ کو پہلے موت آ جائے اور میں دنیا میں باقی رہ جاؤں یا مجھ کو پہلے موت آ جائے اور میرے بعد آپ دنیا میں باقی رہیں آنے فرمایے ہاں یہ تو بالکل بات بجائے تم کیا کہنا چاہتے ہو کہنے گے کہ یا رسول اللہ ایمان لائے ہجرت کیے جہاد کیے شہم و صلات کی پاون کی اب آخر میں ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمیں خوب فائدہ پہنچائے اور ایک روایت میں ہے ایسا عمل بتائیں اتنا فائدہ والا عمل بتائیں کہ جس عمل کی برکت سے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت اللہ تعالیٰ ہمیں وارث قرار دے دے ان کے اندر یہ فکر تھی یا رسول اللہ ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور میں باقی رہوں اور یہ نہیں ہو سکتا ہے جس سے مرتے دم تک ہم فائدہ اٹھاتے رہیں آپ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمیں اس عمل سے فائدہ پہنچتا رہے آپ نے اگر تم چاہتے ہو تمہیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کو تم مضبوطی سے اپناؤ اور اس عمل کی برکت سے تمہیں ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہے اور جہنم سے آغاد ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب بن جاؤ اور لوگوں کی نگاہ میں بھی اچھے بن جاؤ اگر ایسا عمل تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں اے زل انا اے زلالعدان طریق المسلمین یہ اللہ کے منعیے راستے جن ناستوں پر تمہارے مسلمان بھائی چلتے ہیں پائی تکلیف دہ کی جی نظر آئے تو اس کو اٹھا کر کے پھینک دینا مسلمان بھائیوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا है? جہاں کوئی تکلیف دے یا گندگی سے چلتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے اللہ حسمان ایک مسلمان بھائی کا مقام اتنا اونچا اتنا اس کے راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز آ جائے اس تکلیف دہ چیز کو مومن کے راستے سے ہٹا دے تو یہ بھی جہنم سے آداد کرانے کا عمل بن جایا کرتا یہ مومن کا مقام ہے یہ مومن کا مرتبہ ہے نبی علیہ ارشاد اے لوگوں سنو راستوں پر تم نہیں بیٹھا کرو راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ راستے سے طرح طرح کے لوگ گزرتے ہیں عورتیں گزرتے ہیں بچیاں گزرتی ہیں بچے گزرتے ہیں اپنے گھر میں رہا کرو خبردار دروازے کے باہر نہ بیٹھا کرو اور راستوں میں اکٹھا ہو کر کے نہ بیٹھو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو صاحب کرام نے کہا جا رسول اللہ گھر چھوٹا ہے تنگ ہے دوست احباب ملنے کے لیے آ جاتے ہیں تو سارے لوگ بیٹھ کر کے وہاں بات نہیں کر سکتے ہمارے گھر چھوٹے ہیں ہم اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں نہیں بیٹھا سکتے اس لیے باہر بیٹھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے رسول اللہ ہمارے گھر تنگ ہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے ہم اندر رہتے ہیں تو گرمی سے پریشان ہوتے ہیں اس لیے گرمی سے بچنے کے لیے باہر آ کر کے چبوترے پر بیٹھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے آپ نے ساتھ اما ادا ابے تم سن لو اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو گھر میں نہیں بیٹھ سکتے راستے میں تمہیں بیٹھنا پوری ہے تو راستے پر بیٹھو اس شرط کے ساتھ ایک شرط ہے اگر راستے میں بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو اس کے بعد بیٹھنا جائز ہوگا اللہ اکبر کاپ کا حق اللہ کا حق نبی کہاں کا حت باپ حق اولاد کہ بچوں کا حق پڑوسیوں کا حق جانوروں کا جا یہاں تک کہ جو راستہ ہے کا کبھی تمہارے اوپر آتا ہے شاہ اکرام کے پاؤں تلے سے مین نکل گئی یا رسول اللہ آئیے کیا زد ہے آج تک تو اللہ کا حق بنتوں کا حق یہی سمجھتے رہے آپ فرماتے ہیں کہ راستوں ادا کرنا ہے ہم کتنے حقوق ادا کریں گے آپ ذرا بتائیں راستوں کے حقوق کیا ہیں آپ نے یہ جو راستے اللہ نے بنائے ہیں جس راستے پر اللہ تعالی کے بندے چلتے ہیں اگر تم راستوں پر بیٹھتے ہو تو حق ادا کرنا پڑے گا اور ان کے حق یہ ہیں نمبر ایک غد ال ہے کہ بیٹھو تو نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو اللہ اکبر کتنی بڑی حد تلفی ہو رہی ہے چلنے والے کا مذاق نہ اڑاؤ عورتیں گزر رہی ان کی طرف نگاہ نہ ڈالو کسی کو تکلیف نہ پہنچے ایک تو ہے کف گفرگر اپنی نگاہوں کو چیچی کر کے بیٹھو لیکن ہرا میں کے لوگ شور مچانے کے لیے اور اشارے کر کے اور سیٹیاں مار کر کے ہسانے ہی کے لیے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے راستوں پر بیٹھتے ہیں اللہ اسے لوگوں سے محفوظ رکھے رہا کے کد نظر بشر نگاہ نیچی کرنا نمبر دو کف ادا کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ نمبر تین امر بل معروف راستے کہاں کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہو نمبر چار آپ نے ساتھ ہمایا راستے میں بیٹھو لیکن کوئی برائی کرتا ہوا نظر آئے یا کوئی برائی دیکھو تو اس سے روکنے کی ہمت ہے تب بیٹھو اگر روکنے کی ہمت نہیں تو راستے پر بیٹھنا جائز نہیں نمبر پانچ آپ نے ساتھ ہمایا ساحل اگر تم راستے میں بیٹھے ہو کوئی بھولا بھٹکا پہنچ گیا تم سے راستہ پوچھتا ہے تم سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی رہنمائی کرو اس کو راستہ بتاؤ اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آیا آپ اس کو اچھی طرح سے راستہ پہنچائیں راستہ بتائیں رہنمائی کریں راستہ دکھا دیں نمبر 6 آپ نے شاخ روایا 15 حقوق ہیں جن میں سے ایک آخری ایک نق اور بیان کر کے ہم بات کو مختصر کرتے ہیں امر شاطر مایا اگر راستے میں تم بیٹھتے ہو تو راستہ کہا کیے ہے کہ ورد دوسر ورد دوست سلام کوئی مسلمان بھائی گدرتا ہوا تمہارے پہچان کہو یا غیر پہچان کہو تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو اگر کسی نے تم پر سلام کیا تو تم اس کے سلام کا جواب دوگے یہ اچھے حقوق راستے کے ہم نے بتائے ہیں آپ نے شات نمائیا اگر راستوں پر بیٹھنا ہے تو راستے کے ان حقوق قودہ کرو تم تو راستے میں بیٹھنے کی جزت ہے اورنا تمہیں راستے پر بیٹھنے کی جزت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مل کی توفیق نصیب فرمائے الحمد للہ اللہ اسی زمین پر راستے جو بنائے اور آپ کی رو کے روزی روٹی آپ کے کاروبار اور آپ کی ضروریات کو جو دنیا کے چاروں طرف پھیلا دیا پھر اللہ رب العالمین نے اسی زمین پر اور انہی راستوں پر آپ کے آسانی کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے آپ پر مہربانی کرتے ہوئے بڑا کرم کیا سورت النحل اللہ تعالیٰ نے تحمل تمہارا سامان بڑا بھاری ہے کاروبار تمہارے پھیلے ہوئے ہیں تمہیں مکان تبدیل کرنا ہے سامان کہیں سے خریدنا ہے اور سامان تمہاں تک پہنچانے کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی اسی لیے رب العالمین نے ان رب کو ملا الرحیم تمہارا رب تمہارے اوپر بے انتہا کرنے والا ہے تمہاری تکلیف پر اللہ تعالیٰ بڑی نگاہ رکھتا ہے تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے اسی لیے رب ہم نے تمہارے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنا آسانی سے یہاں وہاں تم منتقل کر سکو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے تو اس تمہارے آرام کے لیے ہم نے اونٹ پیدا کیے گھوڑے پیدا کیے خچر پیدا کیے تاکہ اپنا سامان یہاں سے وہاں تک منتقل کر لو ہم گاڑیاں پیدا کی یہ آپ پک کب چلاتے ہیں یہ ٹرک چلاتے ہیں یہ ٹریلے چلاتے ہیں یہ سب اللہ کرم ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں رب العالمین فرماتے ہیں دور کے تمہیں سامان لانا ہے یا اپنا سامان پہنچانا ہے اور سامان پہنچانے کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی یہ بڑی مشکلات تمہیں پیش آتی تھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیے گھوڑے اور خچر پیدا کیے ٹرپ بنانے کی توفیق دی بڑے بڑے پیک اپ تم نے بنایا تیرے نے تم نے بنائی مال گاڑیاں تم نے بنایا اور یہ بڑے بڑے شاہنات جو آپ کے ہیں ہزاروں اٹھا کر کے یہ تمہارا سامان منتقل جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ رب الف رحیم اللہ رب العالمین تمہارے اوپر مہربانی کیا ہے دیکھا لیکن افسوس سد افسوس یہی گاڑیاں چلانے والا اب سر پر اٹھاتا کمر ٹوٹتی تکلیف میں ترا ہو جاتا رب العالمین نے بڑے بڑے پیک اپ بڑے بڑی ٹرینیں اور بڑی بڑی مال گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹرینیں تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہے اس پر لادنے کے لیے بھی مشینیں اللہ نے مہیا کر دیا ہے صرف تمہیں دروازہ کھولنا ہے اور اللہ اے اس پر لوٹ کر دینے کے بعد صرف تمہیں معمولی سے چاوی گا ہے لیکن اس پر بیٹھ گیا تو سب سے پہلے فلمی گانے لگاتا ہے یہ ہے اللہ کی ناشکری یہ ہے اللہ کی ناشکری شکری وہ کرے گا گانے وہ سنے گا حرام کاریاں وہ کرے گا شراب وہ پیے گا چلتے پھر نہیں ہے آسانیوں کے لیے پیدا کیا ہے پھر کبوہا وسیع یہ صورت ال نہرے کی آئے تھے تم سے پکڑ کے چلتے تھے پیدل چلتے تھے چلتے تھے تکلیفیں ہوتی تھی اللہ رب العالمین نے کرم یہ کیا کہ تمہارے راستے کو آسان بنانے کے لیے کہ تم پاگر چلتے ہو تو پیدل نہ چلو تمہارے لیے گھوڑے کا اوٹ کا سواریوں کا انددام کیا اور پھر اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے کہا چلنا چاہتے ہو زمین طرح طرح کی گاڑیاں ہیں فیدان میں ہیں تو بہترین قسم کے پلین اور ہیلی کاپٹر ہیں اور سمندر میں چلنا چاہتے ہو تو لگزری تمہارے لیے کشتیاں پیدا کر دیا ہے یہ سارے اللہ رب العالمین المینی نام وہ گھوڑا ہے یہ کچر ہے یہ اونٹ ہے ان پر تم ابھی سواری کرو سے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا وہ اخبار کو مارا ابھی فی الحال تم یہ سواریاں استعمال کرو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے آئندہ آنے والی نسل کے لیے ہم وہ وہ سوالیاں پیدا کریں گے جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں ان کی قدر کرو اسی لیے رب العالمین نے ساتھ نوایا ہر کل اتوا جکا جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پھر وجوالا رقم منل فل انامات اور قبول سورہ کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری سواری کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی کشتیاں پیدا کی ہیں اور بڑے بڑے تمہارے لیے جانور پیدا جن پر سوار ہوتے ہو کیوں بھائی لستا ہو رہی اس کے تیتھ پر تم بیٹھ جاؤ یہ طرح طرح کی سواریاں کیوں دیا یہ شان گاڑیاں اور یہ بہترین قسم کی سواریاں جو آج زمانے میں ہم مسلمانوں کو نصیب ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اونٹ سے تمہیں محفوظ کر دیا خرچہ کی سواری سے بچا لیا ہم نے تمہیں گڑھے کی سواری سے بچا لیا آج تراح تراح کی لیے ہم نے گاڑیاں اور الیکٹرانک کے, کے ساتھ بیٹھ جاؤ کرو نعمت تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بہترین گاڑی عطا کی اتنی بہترین سواری نصیب کیا کہ دو کا سفر تھا اب دو گھنٹے میں طے کر لے رہے ہو العالمین اس نعمت اور اب نعمت ربکم پھر اللہ تا اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور پھر خوب بے جاؤ اطمینان کے ساتھ تو پڑھو سبحان کنا لہو مکرنین <كَلِبُونَ> لیکن گاڑی اسٹارٹ کرے گا ابھی چالو کیا ہے گرم کرنے کے لیے اور گانے سب سے پہلے گا اور پہلے تو لوگ فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے سنیما ہال میں اب ساری فلم کہاں بدبخت بخت فٹ کر رکھا ہے گاڑی میں اللہ اکبر ہے اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ حرام لیا گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ تو نگاہوں کی حفاظت کا اللہ کا شکر ادا کرو نمت عربی ربکم لیے کہ بیٹھنے کے بعد سیٹ نہ دیکھے گھر میں جو سیٹ نصیب رہی وہ گاڑی میں تجھے نصیب ہے نصیب ہے وہ آرام گھر میں جو نصیب نہیں ہے آج تجھے گاڑی پر بیٹھنے سے نصیب ہے لیکن افسوس اللہ فرماتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالی کا محنت کو یاد کر اور اس کا شکر ادا کر ہم جو ہے گاڑی تو بعد میں چالو ہوگی فلمیں اور گانے ہم پہلے شروع کر دیا کرتے بھیوں ہمارے پہلے کیسے لگا دیا کرتے ہیں اور بچوں کو دل بہلانے کے لئے دعا میں اور پتہ نہیں کتنے کھیل تماشیوں کی جتے پہلے لگا دیتے ہیں اللہ نے فرمایا بہت جانے کے بعد تو بہت کہو سبحان الذی سخور لنا حدا وما کننا لہو مقرنیر وإن نا الہ ربنا لمنکلیبون اللہ تعالی نے قرآن پاک بہن فرمایا اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور سواری بیٹھتے اس دعا کو یاد کرو دعا کو سواری پر بیٹھتے ہی پڑھو آج دنیا بڑی ترقی کر گئی جہاں اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا آج تمہارے راستے ذرا روڈوں کو دیکھو سگنل کو دیکھو نائنٹری کا بورڈ دیکھو تمہارے لیے آج زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو آج جتنی آسانیاں اور جتنا بہترین راستہ تمہیں نصیب ہوا ہے تمہارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس لیے قوانین روڈ کے قوانین حکومت کے ان تمام چیزوں کی پابندی کرنا ضروری ہے اور انسان جب راستے پر چلے تو اطمینان کے ساتھ چلے اللہ کا شک ادا کرتا ہوا چلے اور اپنے آپ کو خود بچائے اور گیروں کی بھی حفاظت کریں ہاں حضرات جانتے ہیں ان راستوں پر چلنے کے لیے اس پیر مقرر کی گئی ہے آپ کو آپ کے لیے ساری ہدایات ساری رہنمائی آپ کے فلا اور پابودی کے لیے مرور نے دے رکھا ہے اگر آپ اس کی پاوندی نہیں کریں گے تو وہیں حادثہ ہوتا ہے جان جاتی ہے مال جاتا ہے ہاں پیر ٹوٹتے ہیں سارے حوادث کا سبب ہوتا ہے خلاف ورہن برتی ہوتی ہے اللہ تعالی کے خلاف ورزی نہ کرو اللہ تعالی کا شکر کرو اور ہودو راہ راستے کے زمین کے مرور کے حکومت کے اور چلنے پھرنے کے جو آداب اور ہدایات ہیں ان کی پابندی کرو اے اللہ العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کُلیا عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ العالمین ہمہیں جو بھولے بھٹکے کے ان کو ہدایت کو لگا دے اے اللہ العالمین کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ نہ شکری سے بچا لے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى اكبر Oh, <laughs>